اور جن ہوئے نی برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور امان لائے تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنی والا مہربان ہے